بے شک وہ جو ہمارے ملوی کی امید ناؤ رکھتے اور دنہ کی زندگ پسند کر بیٹھے اور اس پر متمے ہو گئے اور وہ جو ہماری آیتوں سے غفلت کرتے ہیں